فقال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه لا يستبی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمنا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الْحُسْنَى ال لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بے وَهُوَ عزیز الْحَكِيمُ اللہ سبحرانہ تعالی وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمام تر مخلوقات پیدا فرمائی اور پھر تمام تر مخلوقات کے لیے ان کے رہنے سہنے زندگی گزارنے کے تمام تر لوازمات انہیں فراہم کیے اور انسان اپنے خالق کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد وہ بھی اللہ سلحانہ ہوا تھا نے یہی بتایا ہے وما خلق تو جن والا اللہ علی کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ انسان کا مقصد حیات ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور باقی اس کو زندہ رہنے کے لیے جینے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ اللہ سبحانہ ہوا تھا پوری کرے گا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے لگے یہ ذمہ داری انسان کی نہیں اصل میں ہم سے سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہوئی ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے ہم نے یہ سمجھایا جبکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ اصول اور قانون نہیں بنایا بلکہ قانون کیا ہے وہ مام دلہ اگر اللہ ہی رسکا یا اگر وہ مسکا قرا زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ سکھانا ہوا کے اعلیٰ کے دھیمے اللہ کو پتا ہے قوم کہاں سے چلتا ہے کہاں جا کے ٹھہرتا ہے کہاں اس کی صبحیں ہوتی ہیں کہاں اس کی شامیں ہوتی ہیں اور اسی طرح ہری سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے یہ اپنا آدم تفر لعبادتی اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارے ہو جا میری عبادت کرنے کے لیے وقت نکال صدرا کا گینا میں تیرے سینے کو غینا اور سخاوت سے بھر دوں گا وہ اسدھا فخرک اور میں تیری ضروریات پوری کروں گا کام کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال جس طرح سے اللہ سبحانہ خانہ تعالی نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے زندگی گزار املا سگلا کا گینا میں تیرے دل کو سخی کر دوں گا وہ اسدہ اور تیری ضروریات کو میں پورا کروں گا اللہ تف اور اگر نے ایسا نہ کیا یعنی عبادت کے لیے اگر نے وقت نہ نکالا املادا کا شغلہ پھر میں تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا کام کاج کرنے پر تو لگ جائے گا اور کاموں سے فرصت نہیں ہوگی لیکن لم اسدہ فقرک میں تیری ضروریات پوری نہیں کروں گا تو جس کی ضروریات اللہ تعالی پوری نہ کرے کون ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کر دے اللہ مالا مان علیما آئیتا والا مورتی عالما مناتا من انفا الج اے اللہ جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس سے کوئی چھیننے والا نہیں اور جس کو تے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت اور بڑے کی بڑائی اور اس کی حیثیت اور چدراہٹ تیرے مقابلے میں اس کو فائدہ نہیں دے سکتی یہ ہے اللہ سدہانہ ہوا کی ذات بابرکات کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اگر اللہ تعالی کچھ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی مراد رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا احفظ اللہ یہ کا تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرنے کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا یہ حد کا اللہ تیرا خیال رکھے گا فد اللہ تجد ہوتی جہ اللہ کو یاد رکھ اللہ کا متی فرما بردار ہو جا تو ہر موڑ پہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا تجھے جو ضرورت ہوگی تیرا رب تیرا مالک وہ تیری ضرورت پوری کرے گا فرمایا وا جان لے کا بھی شعیح لاین فارو کا علامہ کا تباہ ہوا ہو لکھ پوری امت جمع ہو جائے اور ارادہ کر لے کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچائے مو وہ سارے مل کے بھی تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ ماں کا تباہ ہوا ہو ہاں فائدہ تجھے وہی ہوگا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اور اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں الاد الروح کا تجھے نقصان پہنچانے پر لا یا کا بھی اللہ کا تباہ یہ تیرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کا تباہ وا ہاں تیری قسمت میں اللہ نے جو نقصان لکھا ہے وہی نقصان تجھے ہوگا کسی کے زور لگانے سے نقصان نہیں پہنچے گا یہ اللہ سبحانہ ہانگا کے اختیارات ہیں اور اللہ سبحانہ ٹھہنگا ہوا کا یہ مقام و مرتبہ ہے انسان اللہ کے مقابلے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں تو انسان کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے انسان اسے پورا کرے وہ ذمہ داری کیا ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسول و نبیوں پر ایمان لانا کتاب و فرشتوں پر آخرت پر تقدیر پر جنت و جہنم پر جلا و صلاح کے دن پر ایمان رکھنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا تو و رسالت کی گواہی دینا یہ موٹے ووٹے کام ہیں جو بندوں کے ذمے ہیں اور جو رزق اور روزی ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید رزق کمانے کا ذمہ ہمارے اوپر ہے اللہ نے جو کام اپنے ذمہ لیا تھا وہ بندے خود کرنے بیٹھ گئے اور جو کام بندوں کے ذمہ تھا بندے اسے بھول گئے جو کام اللہ کے ذمہ ہے بھلا وہ کوئی اور کر سکتا ہے یقیناً نہیں کر سکتا اسی لیے ہے کہ سارے روتے ہیں کچھ نہیں بنتا کوئی دس ہزار روپیہ کما ہے اس کا بھی کچھ نہیں بنتا کوئی لاکھ روپیہ کما ہے اس کا بھی کچھ نہیں بنتا بنے کیسے ماں اللہ حق اللہ حقاقی اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا بندے کی کیا اوقات ہے اللہ بندے کو کھانے کے لیے نہ دے بندہ بھوکا مر جائے اور اگر کھایا ہوا نکلنے نہ دے تڑپ کے رہ جائے اس کے بش اختیار میں کیا ہے کچھ بھی نہیں اور یہ کام وہ کرنے بیٹھ گیا جو اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اللہ تعالی نے پرانے مجید میں اعلان کیا ہلو اللہ فتح نے براکاتی والا بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اب آپ اپنا مشاہدہ دیکھ لیں رمضان مبارک کو گزرے ہوئے تھوڑا ہی اچھا ہوا ہے زیادہ ٹائم نہیں گزرا رمضان میں لوگوں کی آمدین بڑھ جاتی ہے آمدن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا سبب کیا ہے قابل غور بات ہے کہ رمضان میں آدمی وقت کم دیتا ہے کاروبار کو آمدن زیادہ ہوتی ہے جو آدمی کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا پورے سال رمضان میں وہ بھی نماز پڑھتا ہے پھر نماز ہی نہیں تو ہر جد کا اہتمام بھی کرتا ہے اور روزہ بھی جن کو رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس نے سارا سال قرآن کھول کے نہیں دیکھا وہ قرآن بھی تھوڑا بہت کوشش کرتے پڑتا ہے ٹائم ادھر زیادہ دینا شروع کر دیا اللہ کی عبادت میں دکان میں کاروبار میں ٹائم کے اندر کمی آ گئی حتہ کہ تعلیمی ادارے وہ بھی رمضان کے دنوں میں اپنا جو پیریڈ ہے وہ چھوٹا کر دیتے ہیں کیا یہ رمضان ہے محنت دنیا کمانے کے لیے کم اللہ کی یاد میں اضافہ ہوا اللہ نے رزق دے دیا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ پر ایمان لے آئیں تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے رمضان میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا ذرا بڑھنا لگتا ہے پکا ہونے لگتا ہے زیادہ ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے اور یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے میرا یقین ہے کوئی بندہ اگر پورا سال اسی انداز میں اپنی روٹین بنا کے رکھے اللہ کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھے اللہ نے وعدہ کیا ہے زندگی بھر کے لیے کیا ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعلا کا کام ہے بندے کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کچھ ہیلا وسیلا کریں اللہ اس میں برکت ڈالے گا اب برکت اللہ نے ڈالنی ہے بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں کئی دکاندار صبح سے شام تک دکان کھول کے کھڑے رہتے ہیں کوئی سیل نہیں کوئی ایسے بھی ہیں اسی چیز کی دکان ہے لیکن وہ نو دس بجے دکان کھول کے شام سے پہلے پہلے بند کر دیتے ہیں سیل بڑی ہے اب گاہک کو دکان کی طرف بھیجنا یہ اس کے دماغ اور دل میں ڈالنا کہ فلاں جگہ سے جا کے سودا خریدو اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور پھر کمائی تھوڑی ہے یا زیادہ اس میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے ایک آدمی اللہ کی نا فرمانی کر کے دھوکا فراڈ وغیرہ کر کر کے کما کے بہت کچھ لے آتا ہے لیکن کھاتا کیا ہے چائے بسکٹ پاپے ڈبا روٹی دال چاول کھچڑی یہی کچھ کمایا بڑا کچھ ہے لیکن اللہ نے پابندی لگا دی کہ اللہ کے حکم سے اس نے حرام کاری نہیں چھوڑی اب ڈاکٹر اس کو منع کرتے ہیں تو نے یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا کوئی کام کی چیز کوئی طاقت کی چیز تو دل کو دماغ کو آساف کو پٹھوں کو قوت دے سب باندھ کماتا بڑا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا اس کے کسی کام کا نہیں چھوٹے بچے کا سوٹ سینہ ہو وہ کتنے ایک میٹر میں تیار ہو جاتا ہے دس بارہ سال کے بچے کا تین ایک میٹر تقریبا لگ ہی جاتا ہے کپڑا تین ساڑھے تین میٹر چلو ہم تین میٹر ہی لگا لیتے ہیں بہت کمانے والے ان کے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تنگ سی پینٹ ہوتی ہے ٹائٹ سی شرٹ ہوتی ہے کتنے میٹر بنے گا دو بھی نہیں بنے گا کمایا بہت کچھ ہے لیکن اللہ نے پہننے نہیں دیا نہ کھانے دیا نہ پہننے دیا سکون آرام ختم اما قدر اللہ حقاقی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بنتا ہے اس نے اللہ کو پہچانا نہیں اللہ کی قدر ہی نہیں کی اللہ نے دنیا میں اس کو اس کی کمائی سے محروم کیا ہوا ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں بڑی دلچسپ ہوگی آپ کے لیے یہ ابھی ابھی آپ کا صدر زرداری آپ کے سر سے اترا ہے بڑے ٹیکس نے لگائے تھے لیکن بیچارہ کھا کچھ نہیں سکتا سوائے کھچڑی کے اللہ نے بند کیا ہوا سارا کچھ اللہ کی بغاوت نہ فرمانی یہی نتیجہ ہے یہ اللہ سبحانہ و ہوا کی ذات ہے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط اور بہتر بناؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بہتر تمہیں دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا بندے کے کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے احکامات کے مطابق وہ کمائے جد و کرے محنت کرے کوشش و کابش کرے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا بہت کچھ کما کے لاتا ہے لیکن آدھے سے زیادہ کمائی بیماریوں پہ گولیوں پہ خرچ ہو جاتی ہے وہی گولی جو ڈھائی دو روپئے کی تین روپے کی بنتی ہے میڈیکل سٹور پہ پچاس ساٹھ روپے کی بکتی ہے یہ سارا کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ بڑے شوق سے دیتا ہے خوش ہو کے یہ تکلیف ہٹنی چاہیے بڑا کچھ کما کے لے کے آتا ہے جاتا ہے پھل خریدنے کے لیے پھل خرید کے لاتا ہے وہ آدھے کے اندر سنیاں آدھے کاڑے آدھے مالٹے کھٹے مالٹے کا دور ہے نا سبزی دیکھ کے اپنی طرح سے بڑی اچھی لے کے آتا ہے وہ ہنڈیاں جل جاتی ہے سوچنے کی باتیں ہیں یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں لہر والبحر بما بی بیما کا الناس لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے بڑوں میں فساد ہے ایک آدمی کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں اسی روڈ پہ بے شمار گاڑیاں مجھ سے آگے بھی گزر گئی میری بات بھی گزر گئی لیکن ٹائر میری گاڑی کا پنچر ہوا ہے کیوں ہے اگر کوئی بھی چیز کیل یا شیشہ وغیرہ جو چیز بھی ٹائر میں لگی گاڑی پینچر ہوئی پہلے بھی تو اس روڈ پر بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہوا یقینا یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہے اور ہم اس کو معمول کی باتیں ہوا جیسے زمانہ سمجھ کے اور ٹال جاتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے یہ بہت غور اور توجہ طلب باتیں ہیں یقیناً اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی نافرمانی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا کو ہم یاد کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز نماز کیسے پڑھتے ہیں کبھی یہ غور کیا کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں کسی بڑے آدمی کا نام لینا ہو اور کوئی بڑا بے ڈھنگے انداز میں اس کا نام لے دے لوگ اس کو کہتے ہیں کچھ شرم کا ہے آگا بڑا ادب سے نام لیتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا کیا وتیرا اور طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی چلتا ہے اللہ کا نام ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ لینا چاہیے کہ نہیں لیکن نماز میں سیدے پہ سیدا تھا سیدا اس وقت کیسے نام لے رہے ہوتے ہیں کبھی غور کیا رکو میں تسبیحات کہنی ہے سبحان ابی العظیم میرا رب بڑا پاک ہے بڑی عزبتوں والا ہے ہم اللہ کی توصیف حمد بیان کر رہے ہیں سجدے میں کہتے ہیں صبح ربی رب ال میرا اللہ رب بڑا پاک لیکن کہتے کیسے ہیں سبحانہ ربی الدیم سبحانہ ربی الدیم عجیب انداز ہے یہ اللہ کی تعریف اور توصیف ہو رہی ہے قیام میں سر فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں پرانے مجید کی کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی آیت سورت تشہد میں درود ہے سلام ہے دعائیں ہیں ہماری کتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے یہ <سلام> اندازے مسلمانی ہے نماز کا اللہ تعالی نے کہا ہے فائدہ کیا ہے ان نسلاتا تنہا انلفاہ شادی ول <وَالْمُنْكَرْت> نماز بندے کو بے حیائی سے منع کرتی ہے برائی سے روکتی ہے نمازی نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے چگڑیاں بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے ماپ توڑ میں کمی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور کنجر بھی نہ چاہتا ہے نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا کیوں؟ اس نے جو نماز پڑھی یہ نماز نہیں ایکسرسائز ہے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں اگر نماز پڑھی ہوتی تو یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی برا کام نہیں کرنے دے گی اسے بے حیائی کے قریب نہیں پھٹکنے دے گی نماز کا سلام پھرتا ہے اور فوراً ٹی وی آن ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جو نماز پڑھی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ پاس مارکس نہیں حاصل کر سکی اتنے نمبر نہیں ملے نماز پڑھنے کے کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی عبادت اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دونوں دو کام ہو اللہ تعالی پر امید ہو رجا ہو یا دھر بل والا ہابا اللہ فکاتے یہ ہمیں پکارتے ہیں ہماری عبادت کرتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی ربت کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ اللہ اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں اچھا بہتر تر دنیا آخرت میں دے گا اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہیں ہماری یہ عبادت رائے دانا چلی جائے اپنی عبادات کے ضیاع سے ضائع ہونے سے ڈرنا بھی چاہیے اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا بخشنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے یہ ایک بنیادی عبادت ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کے لیے نماز وہی وہ ہماری اتنی پتلی اور اتنی بے ڈھنگی تو ہمیں ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ایمان کا ذائقہ اور مزہ کیسے آیا صرف دو رکعتیں صرف دو رکعتیں اس انداز میں پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے ترجمہ کیا ہے اس لفظ کا اس کو چھوڑیں وہ تو جو سیکھے گا اس کو آئے گا اسے بھی سیکھنا چاہیے ترجمہ نہیں آتا کم از کم الفاظ تو نماز کے آتے ہیں نا وہ تو یاد کیے ہوئے ہیں صرف دو رکعتیں اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہوں اور جو لفظ ادا کر رہا ہوں وہ صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے یقین ہے آپ چار سے پانچ منٹ لگا دیں گے کم از کم دو رختیں پڑھتے ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ادا ہو سکیں گے لیکن ان دو رختوں کا اپنے اوپر اثر بھی دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر سرور اور سکون کی کیفیت اور پھر اس کے بعد دل کی جو کیفیت راحت اور سکون والی وہ بھی محسوس کی, کی نمازیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے ان کی حفاظت کریں ایک سٹوڈنٹ سارا سال پڑھتا ہے محنت کرتا ہے امتحان دینے کے لیے ایگزامیشن ہال میں پہنچتا ہے کمرہ امتحان میں کام کچھ بھی نہیں آنے کا مقصد کیا ہے پیپر حل کرنا اور کوئی کام نہیں اسے لیکن جو ہی پیپر ملتا ہے آنسر شیٹ کے ملتے ہی وہ ایسا قلم دوڑاتا ہے کہ بیچارے ممتحن کو چیکر کو بھی پتہ نہیں چلتا اس نے کیا لکھا ہو تیزی کے ساتھ لکھتا ہے رائٹنگ لکھائی خراب پڑھا جاتا نہیں سمجھ آتا نہیں وہ کیا کرے گا کراس اب اس کو رقت دینے کا محنت کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا یقیناً نہیں ایک نمازی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں پہنچتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں اس کو نماز ادا کرنی لیکن نماز کے لیے ہی کھڑا ہونے لگتا ہے شیطان دماغ میں ڈالتا ہے تو نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ نماز میں ایسی اسپیڈ لگاتا ہے چار سو اسی کی منٹ میں فارا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو خود بھی پتا نہیں ہوتا میں نے کیا کہا ہے نماز میں ایسی نمازوں کے اللہ کے ہاں کوئی رقد نہیں ہے بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے سلام کیا دو رختیں پڑھی آ کے سلام کیا آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا فرمایا ارجع فصلی لفین لم تو جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی وہ پھر گیا پھر نماز پڑھ کے آیا آپ نے پھر اس کو یہی کہا جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تیسری بار پھر پڑھ کے آیا آپ نے پھر یہی کہہ دیا ارجع فصل لفائی نہ قلم تسلی جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی کہنے لگا جی میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا آپ نے اس کو سمجھایا کہ سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر اطمینان کے ساتھ رقو کر اطمینان کے ساتھ سعیدہ کر اطمینان کے ساتھ تشود پڑھ اطمینان کے ساتھ قیام کر اطمینان اور سکون کی کمی ہے تیری نماز اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے نماز تو پڑھ لیا ہے لیکن ٹھیک طرح سے نہیں پڑی دو ٹوک کوئی لگی لپٹی نہیں جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اسٹریٹ فارورڈ کوئی دائیں بائیں نہیں اچھا جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو کیا کہیں گے تم چودویں صدی میں آئے ہو تمہاری ہو جائے گی دی نہیں دین سب کے لیے برابر ہے اصول اور قانون ایک ہے دین کے معیار نہیں بدلا کرتے زمانہ بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں دنیا کے قوانین میں تبدیلیاں آتی ہیں لیکن دین نہیں بدلتا لا تبدیل علی کلیمات اللہ کے کلیمات اللہ کے اصول اور قانون تبدیل نہیں ہوتے لنگ تاجی ری سنت اللہ ہی تبدیلات اللہ کے طریقے کو آپ تبدیل ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھیں گے اللہ سبحانہ حید ہوا بڑا قدرت والا زبردست طاقتوں والا ہے ہم اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں لیکن کوئی غور نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہی کلما جو ہم رکو میں یا سجدے میں کہتے ہیں سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی العظیم اس کا کیا معنی ہے سبحان کیا مطلب سبحان ربی میرا رب پاک ہے کس چیز سے پاک ہے شریکوں کی شراکت سے اللہ کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے پل ہو اللہ عہد اللہ سبد اللہ ایک جکتا اکیلا واحد لا شریک ہے ابرا بے ریاض ہے لم یل والم یونت نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد والم یق کف وحد اس کا کوئی ایک بھی ہمسر برابر کا ہم پلّا کوئی نہیں اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں اس کا اختیار کیا ہے اولاد عطا کرنا اللہ کا اختیار کیا ہے رزق عطا کرنا اللہ کا اختیار کیا ہے صحت دینا یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس سبحان ربی میرا رب پاک ہے میرے رب کے علاوہ نہ کوئی اور شفا دے سکتا ہے نہ کوئی اور اولاد دے سکتا ہے نہ کوئی اور رزق دے سکتا ہے نہ کوئی اور میری مشکلات کو ٹال سکتا ہے حل کر سکتا ہے سبحان اور ربی میرا رب ہر قسم کے شریکوں کی شراکت سے پاک اور بے نیاز العبیم وہ بڑی ازبتوں والا ہے اللہ بڑا بلند و بالا ہے یہ ہے سبحان کا معنی کہ وہ پاک ہے بے ریاض ہے اس کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے لم رم یلو ولی من دل اللہ کے سامنے جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب حقیر ہیں اور ان حقیر مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بنی نہیں بلی کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہوتا ہے دوست دوست تو اللہ نے بنائے ہیں یعنی ایسا کارساز جو اللہ کا تعاون کرے کوئی نہیں اللہ کو کسی کے تعاون کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہم نماز کے بعد تشویح کرنے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ چونتیس بار اللہ اکبر وہ اتنی تیزی سے انگلیوں پہ گنتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ زبان سے کیسے ادا ہو جاتے ہیں سوال سبال اسولہ سوالا سوالا یہ کیا تصویر ہو رہی ہے ادب کے ساتھ اللہ کا ادب سیکھیں اللہ کا احترام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کریں ہم تو پھٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کو دنیا پہ زندہ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن کیا ہم اللہ کا احترام کرتے ہیں اللہ کا نام عدد احترام کے ساتھ لیتے ہیں لوگوں کے سامنے تو شاید دیتے ہوں پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ تنہائی میں اللہ کا نام لے رہا ہو جب کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیسے لے رہا ہے ازگار نماز دل کے اندر ہے کوئی نہیں سنتا کون کیا پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ کو معلوم ہے کون میرا نام کیسے بگاڑتا ہے کتنی محبت سے لیتا ہے اور کون کتنی بے دھیانی میں نام لیتا ہے اللہ کو سب پتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا اپنی صفات پرانے مجید فرقان حمید میں جا بجا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو اللہ اللہ لا اللہ اللہ ہو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے الہ معبود جس کی عبادت کی جائے یہ وہ توحید ہے جس کی طرف تمام تر انبیاء و حصول نے بلایا ہے دعوت دی ہے ہر نبی اور ہر رسول اپنی امت کو یہی کہتا مارا کمبنی اللہ رحو اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے الہ کسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے الہ عربی زبان کا لفظ ہے بڑا وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے لیکن ایک مشہور معروف سا معنی الہ کا اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں عبادت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے انتہا درجے کی آجزی ان کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل حقیر کر دینا اس سے ڈرتے ہوئے اس سے خوف کھاتے ہوئے یہ اللہ کی عبادت ہے اللہ تعالی کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل گرا دینا حد درجہ تعلیم صرف اللہ سبحانہ ہوا تعلی کا یہ اللہ کی عبادت ہے تعویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو دیکھ کے کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جائے ہوتا ہے نا استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک تو ہے چند قدم چل کے آگے بڑھنا اس کا استقبال کرنا یہ تو ٹھیک ہے لیکن بس جس طرح عام طور پر سکولوں کالجوں میں ہوتا ہے کلاس سٹینڈ استاد آیا اور سب کھڑے کسی دور میں وہ بادشاہ کے سامنے ایسے ہوتا تھا بادشاہ سلامت کرسی پہ بیٹھے ہیں سارے بیٹھے وہ اٹھے سارے اٹھے یہ تعلیم یہ صرف اللہ سبحانہ بہانا ہوا کے لائق ہے اللہ کے لیے قیام نماز کا حصہ ہے جھکنا جس طرح ہندو لوگ جھک کر آداب اور سلام کہتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے اسلام نے کیا طریقہ سکھایا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ یہ ہے ملنے کا طریقہ جھکاؤ نہیں جھکاؤ صرف اللہ سبحانہ و ہوا کے لیے جھکنا رکو پھر اس سے بھی زیادہ جھک جانا سجدے میں گر پڑنا یہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے پہلی شریعتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کسی کی تعدین کے لیے جھکتے سجدہ کرتے جس طرح یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا لیکن دین اسلام نے اس کو ختم کر دیا وہ آج بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن میرے ماجہ کی صحیح حدیث ہے جو. وہ یمن سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا انہیں وہ اپنے مرضبان کے لیے یعنی اپنے بڑے کے لیے بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے تھے آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی تعلیم کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی انسان کے آگے جھکے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے آگے سیدھا کرے لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ کام جائز نہیں یہ سارے کام عبادت ہیں دعا مانگنا کسی بھی کام کے لیے مشکل کے حل کے لیے پریشانی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بیماری کے ختم کے لیے رزق کی کشادگی کے لیے وہ سب کیا ہے عبادت اور یہ صرف کسے کی جائے گی اللہ رب العالمین سے اللہ کے سوا اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا خالص اللہ کا حق ہے کسی نے نظر ماننی ہے نیاز دینی ہے تو کس کے نام پہ اللہ رب العالمین کے نام پہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ اس کے نام کا چڑھاوا چڑھایا جائے یا نظر دی جائے یا نیاز دی جائے یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے لا اللہ اللہ اللہ کے سوا اور کوئی الا نہیں ہے یہ کام الا کا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے اس کے آگے رکو کیا جائے اس کے آگے سیدا کیا جائے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں اس سے دعا مانگی جائے اس سے رسک طلب کیا جائے اس سے اولاد طلب کی جائے یہ سارے کے سارے کام اللہ اللہ رب العالمین کے شاعن شاہ اور کسی کے شایان نہیں عالم الغبی و اللہ غیب کو وہ شیتا کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے اللہ سے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں مقصد کیا ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے اجھل ہے اللہ سے اجھل نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے کوئی آدمی لوگوں سے چھپ کر کوئی گنا کر لے گا اللہ سے نہیں چھپ سکتا اگر سب کے سامنے کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے عالم الغیبی وہ شہادہ وہ رحمان وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور رحیم بڑا مہربان ہے یہ اللہ کی فکر ہے اللہ رحم بھی کرتا ہے نرمی کرتا ہے بندوں کے ساتھ اللہ کو بڑا پیار ہے اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں بلکہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو جنوں انس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی آرام دینا چاہتا ہے آخرت میں بھی ہاں دنیا میں آزماتا ہے آزمائشیں کرتا ہے آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کے انہیں کندن بناتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا طریقہ ہے اللہ کا انداز اور طریقہ کار لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کا باغی نافرمان ہو جائے تو پھر اللہ اس کو سدا دینے پر بھی قادر ہے دنیا میں بھی سدا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اللہ اللہ بادشاہ ہے بادشاہ کے اختیار میں ہے جو چاہے کر دے کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں القدوس السلام المؤمن المحمن یہ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ بڑا پاک ہے بڑا سلامتی والا ہے امن امان دہشت گردی کا خاتمہ سارے رونا رو رہے ہیں نا کیسے ختم ہوگی السلام اللہ کی ذات ہے سلامتی وہ نازل کرتا ہے ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں السلام و علیکم کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ورحمت اللہ اور رحمت ہو کس کی و برا ہو اور برکت نازل ہو کس کی اللہ السلام سلامتی کا مالک ہے امن معاشرے میں امن قوم میں قائم ہوگا کیسے اللہ رب العالمین کی بات مان کر اس کا ایک مختصر سا قلیہ اللہ تعالی نے بتایا ہے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم ولا يمکنن لہم دینہم اللذی ارتضالہم ولا يبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لایو شری کوئی آ دین کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہو دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن لانا چاہتے ہو ہاں واض اللہ اللہ دینا امن و من الصالحات اللہ نے ان تینوں چیزوں کا وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح والوں سے جو مومن ہوں ایمان لے آئیں اور نیک سالے اعمال کریں ایمان کیا ہے تو و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے رودے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا فرشتوں پر یقین رکھنا رسولوں نبیوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا اچھی بری تقدیر یوم آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے وہ صحالحات اس کے علاوہ نیک مال اچھے اخلاق آداب کردار سچ بولنا جھوٹ سے پرہیز کرنا غیبت سے بچنا چگلی سے پیچھے ہٹنا نیکی کی دادت دینا برائی سے روکنا کتنے ہی نیکا ہیں یا کو جنا نہیں میری عبادت کریں لا شریف بی بھی آ میرے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہرائیں یہ چار کام بندے کرنے ہیں ایمان لے آئیں صالح اعمال کریں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اللہ تین انعام دے گا وعدہ ہے اللہ کا کیا لئے تخلیف اللہ فن ارب کمستخلا دینا قبل اللہ انہیں زمین میں ویسے خلافت دے گا جیسے پہلے لوگوں کو دی, دی. تھی والین وہ دین جسے اللہ نے ان لوگوں کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ دنیا میں عزت دے گا وَلَا يُبدلنَّهُم مِن بَعْدِ خوفِهِم أمنا اب یہ لوگ دہشت زدہ ہیں شکست خوردہ ہیں خوف میں مبتلا ہیں اللہ خوف کو ختم کر کے امن لے آئے گا یہ تین انعام اللہ نے رکھے ہیں چار کام کرنے والی قوم کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ انعام ملتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو انعام کے قابل بنا لے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو انعام کے قابل نہ بنائے وہ جتنا مرضی زور لگا لے اسے انعام نہیں ملتا مثلا شہباز شریف ہر سال وہ لیپ ٹاپ اس نے تقسیم کرنا شروع کیے ہوئے اس نے نمبر رکھے ہیں ستر فیصد جس کے آئیں گے اسے ملے گا جس کے کم ہوں گے نہیں ملے گا اب ایک بندے کے پچاس فیصد نمبر ہوں اور وہاں جائے اور کہے جی میں چھین کے لے لوں گا اس کو کیا ملے گا جوتے انعام نہیں ملے گا آج بھی لوگ کہتے ہیں جی خلافت خلافت خلافت آنی چاہیے امن قائم ہونا چاہیے دین سر بلند ہونا چاہیے لیکن وہ کام نہیں کرتے جو کام اللہ نے کہے یہ تینوں کام کیا ہیں اللہ کی طرف سے انعام انام والا منہ بنا لو انعام مل جائے گا اپنے اعمال ایسے کر لو کہ نہ تمہیں خود انعام دے تمہارے دور لگانے سے امن نہیں آئے گا دہشت گردی ختم نہیں ہوگی خلافت قائم نہیں ہوگی دین غالب نہیں ہوگا یہ تینوں کام کب ہوگے جب ایک معاشرہ ایسا قائم کر لو گے جو ایمان والا ہو صالح عمل کرنے والا ہو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور شرک سے بچنے والا ہو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میرا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو خلافت بھی دے گا دین بھی سر بلند کرے گا امن بھی عطا کرے گا السلام یہ اللہ کی صفت دشمنوں کا خوف ختم ہوگا کیسے اللہ کی بات مانتی کے الو ہے بڑا نگہبان ہے امن عطا کرنے والا ہے حفاظت کرنا سیکیورٹی کیا ہے سیکیورٹی اللہ تعالی بچانا چاہے تو بچا لے نہ بچانا چاہے تو سیکیورٹی کے اثار میں ہی مارنے والے پیدا ہو جاتے ہیں سلمان تاثیر کو مارنے والا کون تھا سیکیورٹی سیکیورٹی الٹی پڑ گئی المحم اللہ کی ذات ہے جتنے مرضی سیکورٹی حصار قائم کر لو کچھ بھی نہیں یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کی ذات ہے جو بندوں کو سیکور کرتی ہے العزیز غالب ہے الجب زبردست ہے پہلے اللہ نے اپنی سبت ذکر کی تھی الرحمن الرحیم نرمی رحم شفقت اب الجبار سخت ہے بھول نہ جانا کہ اللہ بڑا غفور رہی ہے جو مرضی کرتے رہو آج کل یہی وتی ہے نا او جی کوئی بات نہیں نماز پڑھو نہ پڑھو روزہ رکھو نہ رکھو زکات دو چاہے نہ دو اللہ کی عبادت کرو چاہے نہ کرو کلمہ پڑا ہوا ہے جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے اللہ بڑا غفور ہو رہی میں جی مولوی تو یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں ہے <laughs> نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے جببار اگر اللہ غفور پور رحیم ہے تو اللہ جب بھی ہے زبردست بھی ہے اور اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے المنتقم انتقام لینے والا یہ بھی اللہ تعالی کی صفت ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا اگر نرمی کرنے والا ہے تو پکڑنے والا گرفت کرنے والا بھی ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ بڑا غفر رہی ہے کافی نہیں ہے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار بنتے ہو تو امیدواروں والے کوئی کام بھی کرو یہ ووٹنگ ہوتی ہے نا پولنگ الیکشن اس میں کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ہلکا فلاں ہلکا فلاں ہلکا فلاں کا امیدوار اچھا جو کچھ بھی برنے کا امیدوار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کمپلین چلاتا ہے سپورٹر کھڑے کرتا ہے محنت کرتا ہے دن رات ایک کرتا ہے کیوں وہ امیدوار ہے اگر کوئی اشتہار چھپا کے بینر چھپا کے لگا دے جی میں آپ کے ہلکے میں وہ کاؤنسلر بننے کا ایم پی ایم ایل اے بننے کا امیدوار ہوں اور میں بیٹھا ہوں گھر میں لیکن ہوں امیدوار کوئی اسے ووٹ ڈالے گا یہ جمہوریت کا سیاسی نظام ویسے ہی عجیب و غریب ہے مثال دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو گیا ہے بات صرف سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کہے دی میں امیدوار ہوں اور امیدوار اپنے آپ کو کہے لیکن امیدواروں والے کام نہ کرے کوئی اس کو ووٹ نہیں ڈالے گا اور آپ تو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے یا ووٹ اللہ کی رحمت بہت, بہت بڑی ہے تو اللہ کی رحمت اتنی گٹھیا نہیں کہ ہر اہرے گہرے نچھو خیرے کو ملتی رہے اس کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ اللہ تم پر رحمت کرے ہاں وہ قابلیت کیا ہے میرٹ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالا عذاب ہی اسی کو من اشا میرا عذاب جسے میں چاہوں عذاب دوں کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا وہ رحمتی بس اٹک ہاں میری رحمت ہر چیز پر وسی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے نہ رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میری غضب سے میرے غضب اور غصے سے زیادہ ہے لیکن یہ رحمت وسیع کلّی جو ہر چیز پر وسیع ہے ہے کس کے لیے فرمایا فاسا اخت بوہا لینا یہ تکون وہی تو نہ زکاتا وہ میں اپنی وسیع رحمت ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو یتھا کونا مجھ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی لافرمانی کرے گا کبھی بھی نہیں وہ ماں باپ کے ڈر سے بچے شرارتیں نہیں کرتے ڈر کا فائدہ ہے نقصان نہیں اور اگر کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ دنیا میں یہ جھوٹ غیبت فراڈ چگلی اور اس طرح کی شرارتیں کرے گا نہیں کرے گا ڈرے گا اگر کبھی ہو بھی گئی تو فوراً سوری بول دے گا اللہ کو معافی مانگے گا کہیں سلاح نہ مل جائے یہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہے اللہ دینا یہ تکڑنا جو اللہ سے ڈرنے والے تکواخ پیار کرنے والے ہیں وہی اتو ن ان پر زکات فرد ہو جائے وہ زکات ادا کرتے ہیں اللہ یؤمنون اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہ عندهم التورات والانجیل جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر تورات و انجین میں بھی موجود ہے یعنی نبی مخترم امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تابے کرنے والے ان کے لیے ہے اللہ کی رحمت رحمت وسی ہے ہر چیز پر لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس میرٹ پہ پورے اتریں گے شہباز شریف بھی زور لگاتا ہے نا میرٹ میرٹ اور صرف میرٹ اللہ نے بھی ایک میرٹ ایک معیار مقرر کیا ہے آپ رحمت کے امیدوار ہیں تو امیدواری والا میرٹ پیدا کریں اللہ کا تقوا زکات اگر فرض ہے زکات کی ادائیگی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہاں یہ کام آپ کریں پھر انسان ہے آ غلطی ہو جاتی ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یہ ہے معیار جس پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی رحمت کو پھیلانا ایسے اللہ کی نافرمانی بغاوت بھی کرتے اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ نے معیار مقرر کیا ہے کہ اس معیار پہ آ جاؤ اس کے بعد تمہاری جتنی مرضی بڑی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہو اللہ غفور الرحیم ہے نہ رحمتی سبقت قدبی بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان تج تریبو کبا ماتون عنہ نکفر عنکم سی آتے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے بدہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وضو کرتا ہے ہاتھ کے گنا ہاتھ دھونے سے معاف کرنے سے منہ زبان کے ساتھ جو گناہ کیے معاف چہرہ دھویا چہرے کے گناہ معاف آنکھوں کے گناہ نکل گئے بازو دھوئے سر کا مشہ کیا پاؤں دھوئے یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے نکل گیا چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہو جائے گی ہوں گے کس کے جو وضو کرے گا اور جو نوا نہ پڑے وہ یہ ہے رحمتی سبقت کا میری رحمت میرے غلط پر سبقت لے گئی بندے نے معافی نہیں مانگی وضو کیا اللہ نے معاف کر دیا پھر جو نماز پڑھے گا یہ اس کے دراجات کو اور بلند کر دے گی گنا کرنے سے بندے کے دراجات کم ہوتے ہیں بندہ اللہ کی عدالت میں ڈی گریڈ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے اس کا گریڈ اپ ہوتا ہے یہ دراجات اس کے بلند ہوتے ہیں اس کو بلندی ملتی ہے دراجات کی تو یہ ہے طریقہ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا رب کی رحمت کو پانے کا الجبار اللہ زبردست ہے المتکر اللہ متکبر ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری یا بری یا میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے اس کو کوئی اور اوڑھنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے وہ بندہ جو اکڑ کے چلے ہاں کافروں کے مقابلے میں دشمنوں کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چلنا چاہیے کافروں پر اپنا رول مسلط کرنے کے لیے اکڑ کے چلنا اللہ کو بڑا پسند ہے لیکن دوسروں کو حقیق سمجھنا حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اچھا لباس پہننا اچھا کھانا اچھا پینا دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے بطر الحق الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کیا ہے حق کو ٹھکرا دینا پتا چل گیا کہ یہ بات حق ہے مانتا نہیں ہے سوئی وہی کی وہی اٹکی ہوئی ہے واض درس نصیحت جلسا سنتا ہے کپڑے جھاڑ کے کیسے آیا تھا ویسے جاتا ہے کوئی فرق نہیں زندگی پر ٹس سے مس نہیں بطر الحق حق کو ٹھکرا لی رمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے میں میں ہوں میرے سامنے کون کیا ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں یہ تکبر ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعلی پسند نہیں کرتا ہاں یہ متکبر ہونا اللہ کی صفت ہے اللہ کے سامنے کسی کی کیا اوقات ہے کیا وقت ہے کچھ بھی نہیں سبحان اللہ ہی یعنی لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں کوئی اولاد لینے کے لیے رزق میں فراوانی کرنے کے لیے کسی دربار پہ حاضری دیتا ہے کوئی کسی دربار پہ حاضری دیتا ہے کوئی کہیں پہنچتا ہے کوئی کہیں پہنچتا ہے سبحان اللہ عیوشری کو اللہ تعالیٰ پاک اللہ بندے کی سنتا ہے کسی بندے کی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو اللہ سنتا نہ ہو اللہ سنتا سب کی ہے اور یا تو اس دعا کے نتیجے میں بندے کو دنیا میں دے دیتا ہے یا پھر اس کے لیے آخرت میں سٹار کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں بلند و بالا درجات مل جاتے ضائع نہیں جاتی اللہ سے مانگی ہوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جلد بازی کیا ہے بندہ یہ کہتا ہے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ نے میری قبول نہیں کی جب بندہ یہ سوچنے لگتا ہے تو پھر یہ جلد بازی ہو جاتی ہے یہ نہ سوچے یہ بات ذہن میں نہ لائے زبان سے نہ کہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے چاہے دنیا میں بدلا دے دے چاہے آخرت میں لسیہ کر لے جو کچھ بھی ماننا ہے اللہ سے مانگو ڈائریکٹ جس کی پہنچ صدر وزیر اعظم تک ہو وہ بلا دائیں بائیں کسی سے جا کے کہتا پھرے گا کہ یہ کام کر دو یہ کر دو وہ تو ڈائریکٹ اوپر سے ہی آڈر کروائے گا ایسے ہی ہوگا نا تو جب ہر بندے کو اللہ نے اپنے تک رسائی دی ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگے وہ دا سالہ کا بادی قریب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں اجیب دائی ادا دائیں ادا دان جب بھی کوئی بھی بلانے والا مجھے بلاتا ہے کوئی بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں فلی بولی فلیو مینو بھی لا اللہ اگر یہ نیک بننا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ میری بات مانے اور مجھ سے دعا کریں مجھ پر ایمان لائیں اللہ سنتا ہے جب اللہ سنتا ہے تو اللہ کی عبادت کرو جو بھی چاہیے اولاد چاہیے رزق چاہیے پریشانیوں کو ہٹانا چاہتے ہو بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین کے حضور سر سجدے میں رکھو اللہ سے مانگو اللہ دے گا پورے کامل وسوخ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ جتنا پختہ یقین ہوگا بندے کو اپنے مالک پہ اپنے خالق پہ اللہ اتنا ہی جلد اس کی دعا کو سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی ان کا ذنی بھی جیسا گمان کوئی بندہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جو دعا مانگتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں اس کی دعا کا کیا بنے گا ہاں اللہ کے ساتھ اس طرح سے مانگو چمٹ کر مانگو پختہ یقین کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ کہ اللہ میری ضرور سنے گا یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سبحان اللہ یعنی شریکن جو لوگ کسی اور کے در سے جا کے مانگتے ہیں اللہ ان سارے دروں سے پاک ہے بے نیاز ہے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اللہ خال الباری المصور اللہ پیدا کرنے والا ہے اولاد کو پیدا کرتا ہے الباری ایجاد کرنے والا ہے موجد ہے المصدر شکلیں صورتیں تصویریں بنانے والا ہے یہ سب کام کس کے ہیں اللہ, اللہ سبحانہ ہوا تھا کے اختیار میں لہ السما السنا اللہ کے اور بھی بڑے اچھے اچھے نام ہیں یو سب بےو معافی سماواتی ول عرض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کی تصویر بیان کرتے ہیں وہ عزیز الحکیم اور اللہ کمال غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہے نہ اللہ کی صفات اللہ کی صفات کو جاننا چاہیے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے آج کل ہم نے کیا, کیا اللہ کی صفات میں سے ایک ایک صفت لے لی اور اس کی بس تصبیئیں شروع کرنا یہی کام رہ گیا ہے یا گنی یا, غنی یا غنی مڑکے پہ منکا ٹھا منکا جا رہا ہے تصویریں پھر رہی ہیں کوئی ہزار ہزار دانا پڑ رہا ہے کوئی سو سو پڑ رہا ہے نہیں اللہ کے نام اس کام کے لیے نہیں ہے اللہ کے نام غور و فکر کرنے کے لیے اللہ غنی ہے کیا معنی؟ بے لحاظ بے پرواہ ہے اور اللہ انسانوں کو غنی کر سکتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے میں اللہ سے بھی مانگوں اللہ مجھے غنی کر دے یا رفورو یا رفورو یا رفورو کی تسبیح نہیں غفور اللہ بخشنے والا ہے اپنے خناہ کی توبہ تو رو آف ہی مانگو اللہ سے یہ مقصد ہے آپ دیکھیں کسی بھی شخص کو آپ کچھ کام کہیں اسے بلا کے وہ آپ کی بات سنے گا اسے ہو سکتا ہوگا کرے گا نہیں ہو سکتا ہوگا نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کسی کو صرف آوازیں دیتے جائیں اس کا نام لے کے او فلا او فلا او فلا نے وہ آپ آب کی آواز سن کے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا ناراض ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی کے اسمات اس لیے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے صرف اس کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یاد پور یادفور یاگنی یا یاگنی یہ تسبیاں کرنے کے لیے نہیں ہیں لوگوں نے ایسا جگر کے رکھ دیا مسلمانوں کے دماغ کو ان کے ذہنوں کو کہ اللہ سے کچھ مانگ نہ لیں وہ دو دو گھنٹے جو تصویر گھماتا ہے وہ اللہ سے دعا تو کرے وہ دعا نہیں کرتا دعا کرنے سے روکنے کے کتنے ڈھنگ اور انداز کہیں کچھ مانگ نہ لے جی میری یہ پریشانی حل نہیں کبھی اچھا بس تو ایسا کر کہ اللہ کے فلان نام کا ورد شروع کر دیں کتنی بار جی ہر نماز کے بعد ایک ایک ہزار مرتبہ اب وہ ایک ایک ہزار مرتبہ وہ پڑھے گا کیا کرے گا بچارا چلو جی صبح و شام ہزار ہزار بار اتنی تصویر پڑھنی ہیں گیارہ ہزار مرتبہ یہ نام مبارک پڑھو تمہارا مسلح ہو جائے گا گیارہ ہزار مرتبہ نام مبارک پڑھنے کا اللہ نے تو نہیں کہا اللہ نے کیا کہا ہے ادرگی استجیب لا مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری سنوں قبول کروں اللہ نے تو یہ کہا ہے بر اللہ خسنا فد رو بھی اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کی تصویریں نہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو قرآن ہے اللہ کے نام کس لیے ہے خدر اللہ کو معاموں کے ساتھ دعا مانگو اللہ بڑا غفور رہی ہے تو مجھے معاف کر دے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا کر یا <تصحن> رزاق یا رزاق کی تصویر نہیں بلکہ کیا کہے رزاق رزق دینے والا جو مانگنا ہے اللہ کے اس صفاتی نام سے اللہ کو وسیلہ دے کے اللہ کو واسطہ دے کے مانگو اللہ تیرے رزاق ہونے کا واسطہ ہے تو مجھے رزق عطا کر ہو بھی اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ فائنا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما توفیقی اللہ بلّا پہلے ہی توکل تو وہی